حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ تمہاری ملاقات ہوگی اس سے جا کر دادی میں جا رہا ہوں حج پہ ہوگی کیونکہ حرمین کا عابد تو حرمین میں ملے گا فرمایا کہ ہمارا یہ خط اس کی خدمت میں پیش کر دینا ایک مرابد کا خط جا رہا ہے ایک حرمین کے عابد کے پاس اس میں لکھا یا ان کبیل عبادت اے ہرامین کی عبادت کرنے والے آ ذرا ہماری عبادت کو دیکھ تو تجھے خیال ہوگا کہ تو کھیل کود میں لگا ہوا ہے تو عبادت نہیں کر یہاں تو ہر وقت موت ہے سامنے منکانا یک کی مخدہ ہی فنہور بھی دماعی نہ تم جب جذبے میں آتے ہو تو تمہاری آنکھوں سے سفید آنسو گرتے ہیں جو تمہارے رخصاروں کو گیلا کرتے ہیں مگر ہم جب جذبے میں آتے ہیں تو ہماری گردن کا خون ہمارے سینے کو سر کر دیتا ہے تو آنسو بہاتا ہے ہم خون بہاتا ہے او خیلہو فی یومل کری یوم تت ابو تمہارے گھوڑے تو فضول کاموں میں دوڑتے ہیں ہمارا گھوڑا تو چنگ کے میدان میں دوڑتے دوڑتے, دوڑتے تھک جاتا ہے ریح لکم ری حبیری تم وہ نہبو کہ تم تو امبر کی خوشبو لگا کے سنت پوری کرتے ہو مگر ہماری خوشبو تو میدان جہاد کا وہ مبارک مٹی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مٹی جس ناک میں چلی جائے گی اس ناک میں جہنم کا دھواں نہیں آ سکے گا اور فرمایا کہ اب آؤ آخری بات کرتے ہیں کتاب اللہ بیننا میرے اور تیرے درمیان یہ اللہ کی کتاب فیصلہ کر رہی ہے الشہید بمیت لا اس کتاب نے اعلان کیا کہ شہید مرے گا نہیں اور یہ کتاب جھوٹ نہیں بولتی اللَّهِ کتاب بَيْنَنَا لَيْسَ الشَّهِيدُ می تن لائف آپ جب مر جائیں گے لوگ کہیں گے مر گئے ہم جب مر جائیں گے کوئی کہا کہ مر گئے قرآن کہ خبردار بلا قول الفی کوئی کہے گا سر سوچ تو نہیں کہ عبداللہ بن مبارک مر گیا قرآن نے کہا سنسر لگا دیا دماغ پر بلا تحسبن قطل صبی اللہ امبات آ تمہارے جنازے پڑھے جائیں گے ہمارے تو جنازے بھی نہیں پڑھے جاتے شہید کا جنازہ نہیں ہوتا لوگ آتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے تمہیں غت الطف دیا جائے گا ہمیں ہمارے لباس میں دفن کیا جائے گا اس لیے کہ خطا نے لکھا شہید کے کپڑے کیوں نہیں اتارے جاتے کہا وہ اسلام کی عزت پہ مرا ہے اس کی عزت کا خیال رکھو کہ اس کے جسم پر کسی کا ہاتھ نہ لگے کسی کی نظر نہ پڑ جائے اور ہم اسی خون کو لے کے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے نہیں تو شہید ہوگئے اپنا انجام دیکھو تمہیں گی کیوں کہ عبادت حرمین پر ہمیں تو موت نہیں زندگی مل رہی کسی نے آ کے کہا عبد اللہ بن مبارک پہرے داری کر رہے تھے بغداد میں بڑے نیک لوگ ہیں ملاقات نیک لوگوں سے؟ کہا ہمارے ان کو سنا دینا الناسک اللذی لبس من الزم اسفقر فيه بغداد بغدادی محل و مناخلی وہ اون کے لباس پہن کے بیٹھنے والے تو خود کو عابد و زاہد سمجھتا ہے ہاں ذرا اسلامی سرحد کی پہرے کر اس لیے کہ بغداد جیسا شہر عابد و زاہدوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے انما بغداد الملو محلل بغداد میں تو بادشاہ جا کے بیٹھتے ہیں مموناک الف سیادی اور وہ شکاری شکاری جا کے بیٹھتے ہیں جو قرآن کے ذریعے سے لوگوں سے مال حاصل کرنا چاہتے آؤ ذرا یہاں پہرے کرو جب دشمنوں کے تیر اور گولیاں سنسنا سنسنا کے قریب سے گزرتی ہیں صبح بھی موت شام بھی موت ہر ساتھی دوسرے کو آخری نظروں سے دیکھ رہا ہے دعا کر رہے ہیں تو پتہ ہے کہ آخری دعا نماز پڑھ رہے ہیں تو پتہ ہے آخری نماز کھڑے روزہ رکھ رہے ہیں تو پتہ ہے آخری روزہ ہے آخری ہر وقت جو اللہ کے لقاء کے چوک میں رہتا ہو ہر وقت جو پورے اسلام کی حفاظت کے لیے کسی سرحد کا پیسہ ہوا ہو کیا کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رباط کے فضائل بیان فرماتے تھے تو کہتے تھے ڈر لگتا ہے کہ مکہ مدینہ خالی نہ ہو جائے لوگ سارے پہرہ دینے کے لیے نہ نکل جائے اگر رباط کی احادیث کو جمع کیا جائے تو پانچ سو سطح کی کتاب بن سکتی ہے صرف اس لیے کہ اللہ کو اپنے دین سے پیار ہے اور اللہ کو ان لوگوں سے پیار ہے جو اس پیارے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو ڈھال بناتے ہیں ڈھال بناتے ہیں اگر ابھی اچانک مجھ پہ کوئی فائر کرنے لگے اور آپ میں کوئی شخص آگے آ کے اس گولی کو خود پہ کھا لے کیا زندگی میں مجھے اس سے پیارا کوئی اور شخص ہو سکتا ہے ہم اسی طرح مرابط اپنے آپ کو اسلام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے کیا ہو مجھے تیر مارو اسلام کو کچھ نہ تو اس سے پیارا کوئی اور مسلمان ہو سکتا ہے اسلام کی سرحدوں کی حفاظت مسلمانوں کی حفاظت اسلامی زمینوں کی حفاظت اسلامی حدود کی حفاظت اسلامی شریعت کی حفاظت کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں مارو یہ تیر یہاں اٹکے گا اسلام تک نہیں پہنچ سکتا ایسے لوگوں کے برابر کوئی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ میری بات کی توفیق عطا فرمائے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی ظاہری حضیمت کا تذکرہ تھا اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ حجیمت سے بچنا چاہتے ہو تو ربات کے عمل کو قابو کر لو پکا کر لو بس جب تمہاری پہرے داری کا نظام مضبوط ہوگا تو دشمن تم تک نہیں پہنچ سکے سناچے ہر مسلمان کو آپ ربات کی نیت کر لینی چاہیے ان شاء کہاں جا کے پیرا دیں گے آپ لوگ جی شیخ ملتون میں پہرا دیں گے شیخ ملتون جہاں پہرا دیں گے آپ لوگ پہرا وہاں ہوتا ہے جہاں خوف ہو اس لیے اس کی زیادہ فضیلت ہے جہاں ڈر ہو اسی سینما کے باہر دے دیں گے پہرا تاکہ لوگ آرام سے فلم دیکھیں اندر سب نے نیت کر لی بھائی بات کی یا جو اللہ کہہ رہا ہے رابی تو یہ مجھے آپ کو کہہ رہا ہے یا ایڈوانی یا بھائی کو کہہ رہا ہے قرآن کے پہلے مخاطب ہم مسلمان کوئی اور ہے اب کوئی کہے کہ اللہ تو نے تو امر کر دیا ماننے والا زمین پہ کوئی نہ ہو یہ قرآن کی توہین ہے کہ نہیں ہے وکال اب رسول قرآن رسول کہیں گے کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا پیچھے کہیں گے کہ مقصد اللہ نے کہہ دیا ربی تو ہم کہیں رب اللہ عمر اللہ حاضر ہیں کریں گے ری بات ان یہ ہوتا ہے مسلمان یہ نہیں کہ آج پڑھ لی اس کا نقطۂ یاد کر لیے کاپی میں لکھ لیے اور پھر سوچا کہ چلو دوسروں کو سنائیں گے جا کے اور یہ نہ سوچا کہ مجھے بھی اللہ نے کہا ہے امر کیا چیز کا وط اللہ مجاہدین کرام کہیں ربات صبر اس کی فضیلتے سن کے صابن سے اپنے ہاتھ دھو کے تقوی سے فارغ نہیں ہو جانا وطخ اللہ تقویٰ تمہیں بھی کرنا پڑے گا پرانے مزید نے تقوے کے تیرہ فائدے لکھے ہیں اور وہ تیرا فائدہ انسان کی ساری زندگی پر محیط ہیں تو مجاہدین کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھ لو کہ اب ہم نے ربات کر لی اب ہم نے جہاد کر لیا اب ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں بلکہ اب تو تم زیادہ شکر گزار بندے بن جاؤ کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دے دی ربات جیسی اب تو تم گناہ کو اپنے قریب نہ آنے دو اور ہر وقت اللہ کے شکر میں رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو مفسرین نے لکھا ہے بتا قلم کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاد بھی تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے بغیر تقوی کے نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی سورہ نساء اس میں اشارات کی کوئی آیات نہیں ساری یہ ہیں سورہ نساء مدنی مدنی ہے وہ امیہ تم ستوں آیا اس میں ایک سو چھتر آیتے ہیں وہ ارب آؤں اشرون رکو رکو ہیں ان ایک سو چیتر آیات میں سے اکتالیس آیات ہیں کتنی آیاتیاد چالیس اور ایک اکتالیس دو غزوات کو اشاراتن ذکر کیا گیا ہے بلکہ ایک کو سراہتن اور ایک کو حمراء الاسد کو ذکر کیا گیا ہے اور بدر سغرا کو ذکر کیا گیا ہے یہ بدر دو ہیں ایک بدر قبرا ہے ایک بدر سگرا ہے بدر قبرا تو پہلا غزوہ ہے اور جو بدر سگرا ہے یہ پیش آیا تھا غزو احد کے بعد اس کا تذکرہ ہے اس میں اللہ اکبر قبیرہ جو اہم موضوعات ہیں اس کے وہ پانچ ہیں کے فی سبیل اللہ کے جو میں نے اہداف ذکر کیے تھے اس میں دوسرا ہدف کیا تھا نسرا تلمظین دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے جنگ کرنا اس کو سورہ نسا نے بیان کیا ہے بہت قوت کے ساتھ نمبر دو مجاہدین کو فضیلت دی گئی قائدین پر گھر بیٹھنے والوں پر اس مسئلے کو بھی سورہ نسا نے صاف ستھرے الفاظ میں بیان کر دیا اب کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے بے شک جتنے توتے اڑاتا رہے اور جتنے لمبے منصوبے بناتا رہے سورہ نسا نے نس قتی سے ثابت کر دیا کہ کوئی بھی قائد این سے کہہ رہا ہوں حمزہ سے نہیں کہہ رہا قائد آپ قائدین سے کہیں. تمہارے خلاف باتیں کر رہے تھے یہ قائد ہے قائد. بیٹھنے والا. والا کوئی بھی ہو کتنے اونچے مقام والا کیوں نہ ہو وہ مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا یہ بات نس قتی سے ثابت کر دی کون سی صورت نے سورہ نسان عورتوں کی بات تو ساری دنیا مانتی ہے سورہ نساء کی بات بھی مان لو بھائی نساء کے مانا بھی عورتیں ہمارے کالج کے طالب علم جہاد میں آگئے بیان کا بھی شوق تھا ان کو تو یہی آئے پر ایت فضل اللہ الماہدین دینا تو بےچارے کو عربی تو آتی دی نہیں تھی کالج کا طالب علم تھا جہاد کے شوق میں تھا اسکول کالج کے طلبا نے بھی بڑا کام کیا جہاد میں جو آگے ان میں سے تو میں نے اسے کہا یار بیان کرو آج دن شوق پورا کرو کھڑا ہو گیا کہتا ہے لوگ کہتے ہیں فلاں تنظیم کا قائد افضل ہے فلاں تنظیم کا کائے افضل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فضل اللہ المجاہدیندین کہ جتنے بھی قائد ہیں ان سب سے مجاہد کی فضیلت زیادہ ہے تو میں نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بس کرو بس بریک پہ کہا یہ غلط فکری ہے یہ قائد حمزہ کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ ہے ہاں کہا تھا کہ مانا بیٹھنا تیسرا بڑا موضوع جسے سورہ نسا نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم بے بس ہیں ہم تو جی انگلینڈ میں رہتے ہیں ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں اب جی ہم کیسے جہاد کا نام لے بات کریں بے بس ہیں ان بے بسوں کی حالت کے قرآن نے بیان کر کے کہا کہ یہ بے بس نہیں ہے یہ لوگ زبردست قسم کے گناہ میں مبتلا چھوڑ جہاز بے بسی کا حضر کر کے بے بسی کو مجبوری بتا کے جہاد سے بیٹھنے والوں کا علاج کتنے کیا سورہ نسا نے کیا اور بے بسی کا علاج بھی بتا دیا کہ اگر بے بسی ختم کرنی ہے تو چھوڑ دو حضرت خواجہ مشروب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے چوتھا موضوع کہ کوئی آدمی منافق کیوں بنتا ہے یہ سورہ نسا نے بیا اچھا خواجہ مسلمان ہے منافق کیوں بن جاتا ہے سورہ نسا بتاتی ہے یہ منافق کیوں بنتا ہے اور پھر منافق بن کے کیا کرتا ہے اسے بھی سورہ نصاب بتاتی ہے پھر ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بھی سورہ نصاح بتاتی بات اصل میں آئی ہے ایک آدمی منافق کیوں بنتا ہے پھر منافق بننے کے بعد کیا کیا کرتا ہے اور پھر ہم مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس چیز کو کون سی صورت بتاتی ہے سرحد کے ساتھ بتاتی ہے اور پانچویں اہم بات سو سورہ نثا میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کافروں کے دماغ پہ جنگ کا بھوت سوار ہو جائے لڑائی لڑائی جنگ جنگ ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے تو ان کے اس بھوت کو نکالنے کا خدائی طریقہ کون سا الہی طریقہ کون سا ہے وہ جنات نکالتے ہیں نا عام لوگ انگلی پکڑتے ہیں لاٹھیوں سے پیٹتے ہیں پھر وہ جن کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا میں نہیں آؤں گا میں بھاگ اکثر کو تو ہوتا ہی نہیں ہے جن جنات کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہر آدمی کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں مصروف لوگ ہیں وہ بھوٹ. کہتے ہیں اس کو بھی جن ہو گیا اس کو بھی جن ہو گیا عورتوں کو اٹھائے وہ بال بھی کھیلتے ہیں جن اگر کوئی اچھی چھوٹی سے لگا دے نا تین چار دفعہ کہتے ہیں آئندہ نہیں آئے گا آئندہ نہیں آؤں گا آئندہ نہیں آؤں گا بھائی جنات بہت مصروف انہیں فرصت نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے درختوں پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں آگے بس ہر کسی پہ چڑھ کے تھمال کھیلتے رہے ان کو اپنا کام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے آپ میں سے کسی پہ چڑھا ہے تک اور چھتا بھی ہے اس میں اس کو میں نے نہیں شامل کیا وہ لاتی بننا سارا عقید ہے ولا اور برا تو کل سے میں بیان کر رہا ہوں کہ کافروں سے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اس کو بھی بیان کیا سورہ نسا نے اللہ اکبر. اب ایک بہت اہم نقطہ سنا بہت اہم اور آپ کا دل قرآن کی محبت سے لبریز ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ اکبر قرآن اللہ کے نبی کے زمانے کے لیے تو نازل نہیں ہوا بلکہ قیامت تک کے لیے ہے نا آپ یقین جانے جب بھی مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھوں شکست ہوتی ہے ظاہری طور پر اپنے کسی گنا غلطی کی وجہ سے اللہ کی آزمائش سے تو پھر ایک دم کم ہمتی شروع ہو جاتی ہے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں مسلمانوں کی انتشار پریشانی تعداد کی قلت آپس مال مال مال میں باہمی اعتماد ختم, مال مال مال ختم مال لڑائی جھگڑے شروع ایسا ہوتا مال مال ہے کہ نہیں ہوتا اس پورے مسئلے کو بیان کیا سوریا عمران نے آپ نے پڑھ لیا کل بیان کیا نا سوریا عمران نے اب جب مسلمانوں کو کافروں سے وقتی طور پہ ظاہری طور پہ شکست ہوتی ہے تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کافروں کی طرف دوڑتا ہے یار ہمیں نہ مارنا ہم سے دوستی ہم سے سلا ہم تمہارے فرینڈ ہیں ہم تمہارے دوست ہیں ہم تمہارے یہ ہیں ہم تمہارے وہ ہیں اور بھاگ بھاگ کے ان کی پناہ میں جاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ ختم ہو گیا نا اس بل ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہر زمانے میں غزوہ بدر سے لے کے غزوہ عہد سے لے کے اس زمانے تک یہ حالت ہے قرآن کی ترتیب دیکھیں قرآن کی ترتیب دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں دیہات کو فرض قرار دیتا ہے اور اس کی فتوحات کو ذکر کرتا ہے غزوہ بدر کی شکل میں پھر جہاد کے اس مرحلے کو ذکر کرتا ہے کہ کبھی تمہیں شکست بھی ہو سکتی ہے تو غزل عہد کو لا کے بیان کیا پھر اس شکست سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا سورہ آل عمران کے آخر میں رواج کو بیان کیا اب جو تیزی سے مسلمان کافروں کی طرف دوڑیں گے اور جماعتیں ٹوٹیں گی اور لوگ کمر سے جا کے خفیہ معاہدے کر رہے ہوں گے اس مسئلے کو آگے سورہ نصاح میں بیان فرما دیں اور کہا کہ یہ جو کرے گا منافق ہو جائے کتنی عمدہ ترتیب ہے آج اپنے حالات میں ہم اسے منطبق کر کے دیکھیں یہی ترتیب چلتی ہے کہ نہیں چلتی میں مثال دیتا ہوں آپ ایک جماعت بنتی چھوٹی سی ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ بنی ہو چند آدمی اللہ تعالیٰ کوئی ان کی بڑی نصرت کرتا ہے جماعت بڑی ہو جاتی پھر اچانک شکست آتی ہے جماعت پھر چھوٹی ہو جاتی پھر اس کے بعد دوبارہ اگر چند لوگ ڈٹ جائے تو جماعت اس قوت تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ قوت ٹوٹ نہیں سکتی ایسا ہے کہ نہیں سنیے مسلمانوں کی جماعت بنی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ سب کی فیص ہوئی اور تھوڑے سے لوگ تھے یہاں تک کہ جب بدر میں جا رہے تھے تین سو تیرہ سے آٹھ تلوارے تھے چھ زیرے سی دو گھوڑے تھے اچانک ایک کرامت کا ظہور ہوا اور ان تین سو تیرہ نے مار کے رکھ دیا ایک ہزار کے لشکیوں میں سے ستر مار دیے ایک دم جماعت اسلام پڑتی کلی گئی اور جب عہد میں نکلے تو ایک ہزار سے لیکن عہد میں ظاہری شکست ہوئی وہ ایک ہزار گھٹ کے غزوہ ہمراول الاسد کے لیے جب اللہ کے نبی نے پکارا کہ آؤ میرے ساتھ نکلو صرف ستر نکلے اور ساری دنیا نے بگلے بجائی کہاں گئی وہ مقبولیت کہاں گئی وہ محبوبیت کہاں گئے لوگوں کے وہ جم کہاں گئی وہ اونچی باتیں پرواہ نہیں کی تین ہزار فتح مکہ میں, دس ہزار, تبوک میں ہزار اور, اور تک ترتیب پہنچتے پہنچتے ہے کہ نہیں کی ترتی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور اس کو پہلے سے بیان کر دیا تھا محمد اللہ ساری سر ان اخرا جا شخص آس تک سوتی یو جسور ایک پتلی سی سوئی نکلتی ہے زمین میں سے جب پودا نکلتا ہے کتنا پتلا سا ہوتا ہے سوئی پھر پستا قوت میں آتی ہے پستاوا اپنی اپنے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے یعجب جب دور دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے نہیں عزیزہ بےم القفار اب کافر چلتے ہیں کہ کسی طرح کاٹیں کاٹیں گے یہ ساری ترتیب قیامت تک کے لیے ہے اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو سمجھ نہ فرما دے تو وہ کبھی بھی جہاد سے پتل نہیں ہوگا سارے بھاگ گئے دو چار رہ جائیں گے پھر اس کے بعد تو قوت آنی ہے بات سمجھ آ گئی تو سورہ نساء کی کل آیات کتنی ہیں آیات جہاد اکتالیس ہیں اور جو اہم مباحث ہیں وہ کتنے ہیں پانچ اور غزوات کتنے بیان, بیان ہوئے, ہوئے, ہوئے دو اشارات اس میں بھی اشارات والی آیات نے لکھی ہوئی یہ نمبر لکھنے آیات کا تھا کہ ہم شروع کریں کام رکنا انہتر سے لے کے اٹھتر تک انسی سے لے کے چوراسی تک پھر اٹھاسی سے لے کے اکیانوے تک 94 سے لے کے 104 تک 138 سے لے کے 146 تک اور پھر آئے نمبر 147 سو سینتالیس بھی لکھ لیتر ساٹھ اور نو انہتر سے لے کے اٹھتر تک اناسی یعنی ستر اور نو سے لے کے چوراسی تک اٹھاسی سے لے کے 91 تک 94 سے لے کے تک ایک سو اڑتیس سے لے کے ایک سو چھیالیس تک اور پھر آیت نمبر ایک سو سینتالیس تک یہ کل اکتالیس ہیں سب سے پہلے پڑھیے آیت نمبر انہتر سے لے کے اٹھتر تک اللہ اور اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی تو ایسے لوگ مدینہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انحم اللہ علیہم جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا من البینا انبیاء میں سے کہ وہ لوگ انبیاء ہیں وصدقین اور صدیقین وہ اور شہداء و اور نیک لوگ صالح لوگ وحسن حسنا اللہ کا رفیقہ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت اچھی ہے ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اللہ کا احسان ہے وہ باللہ بل اور اللہ کافی ہے جاننے والا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے قیامت کے دن انبیاء کی رفاقت نصیب ہوگی صدیقین کی شہدا کی اور صالحین کی اس سے شہداء کی فضیلت ثابت ہو گئی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان طبقوں کے ساتھ مسلمانوں کو محبت رکھنی چاہیے تاکہ ان کے ساتھ قیامت کے دن ان کا حشر ہو آیت کی تشریف بہت زیادہ ہے لیکن جو جہاد کا حصہ تھا میں نے اس میں سے مختصر اشارہ کر دیا یادین امن ہوں اب فوراً ہی بتا دیا کہ ان چاروں کی رفاقت ایسے نہیں مل جائے گی یہ جو اوپر گزرے ہیں البیا صالحین ان کی رفاقت مفت میں نہیں مل جائے گی گھر بیٹھے جس کے لیے تمہیں نکلنا پڑے گا جہاد کرنا پڑے گا سب تمہیں ان کی رفاقت ہوگی کیونکہ رفاقت کے لیے شرط کیا بتائی ہے میں یوتھ اللہ ور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی تو اللہ جہاد کا حکم دیتا ہے کہ نہیں دیتا رسول نے جہاد کی ترغیب دی یا نہیں دی جب اللہ بھی جہاد کا حکم دیتا ہے اور خود بھی کہتا ہے کہ میں بھی فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہوں لڑائی میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں اور رسول بھی جہاد میں نکلتے ہیں ترغیب دیتے ہیں تو جو کہے گا میں جہاد کو نہیں مانتا میں جہاد میں نہیں نکلتا تو وہ اللہ رسول کا اطاعت گزارے یہ نا فرمان ہے نافرمان ہے تو نافرمان کو تو ان لوگوں کی رفاقت ملے گی نہیں چاہتی آگے جہاد کا طریقہ سمجھا دیا یا یادین اے ایمان والو خزو ادرا لے لیا کرو اپنے ہتھیار اپنا اتیا فن فرو پھر نکلو صبح چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں اون فرو جمیا یا سارے اکٹھے ہو کر نکلو تفسیر جلالین میں لکھا ہے فن فرو صبح تم اے سریا تم باد چھوٹے چھوٹے سریح بنا کے نکلو اون فرو جمیا اے جیشم واحدہ کہ سارے جمع ہو کر ایک جیش میں ایک لشکر میں اور ایک بڑی جماعت کی صورت میں نکلو بہت عجیب آئے ہے یہ میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اشارات کروں گا پھر آگے آپ لوگ خود اس میں سے باتیں سمجھ لیں پہلا تو کہا گیا اے ایمان والو خزو اجرا کو یہ عزر کا لفظ جنگی طور پر عسکری طور پر ان تمام تدابیر کے لیے آتا ہے کہ جن کے ذریعے سے مسلمان لڑائی میں جعفروں سے اپنا دفاع کر سکے ایک تو وہ دفاع ہے نا کہ ہم بھاگ جائیں وہ بھی تو دفاع ہے کہ ہم بھاگ کے پکڑ ہی نہیں سکے گا تھک گیا پیچھے دوڑ دوڑ کے وہ نہیں جنگ کے اندر لڑائی کے دوران ہم زیادہ سے زیادہ اپنی بچت کر کے ان کو نقصان پہنچا سکیں اس چیز کو کہا گیا ہزر ہزر کم من ادوبی آئی احیز من ہوں تیس فصول جلالین میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے بچاؤ کرو اور اپنے آپ کو ہوشیار رکھو کہ وہ کسی طرف سے بھی تم پہ حملہ نہ کر سکے کیسا زبردست قسم کی تنگی تدبیر بتائی اور تفریح قرتبی میں لکھا ہے کہ آئی تجسفصول حوالے ہی اس کے احوال کی جاسوسی کرو اس کے پاس کتنے ٹینک ہیں کتنے تیارے ہیں کتنی فوج ہے کہاں کہاں بیٹھی ہے کدھر موجود ہے پورے ان کے حالات اپنی نظر میں رکھو تاکہ جب تمہیں لڑائی کا وقت آئے تو پھر ایسا مارو کہ غفلت میں تم مارے جاؤ تو ادھر کے لفظ میں جاسوسی کا نظام مسلمانوں کی جنگ کے اندر ہونے والا تمام تر دفاعی نظام اپنے ان کے ہتھیاروں اور اپنے سے بچنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ غزوہ تائف میں شریک نہیں تھے تو ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا وہ کہاں گئے ہوئے تھے اللہ کے نبی انہوں نے انہیں دمشق میں بھیجا تھا بلٹ پروف جیکٹ سیکھنے کے لیے اس زمانے کے اندر ایک جیکٹ بناتے تھے سامنے وہ جو تیروں کو روک لیتی تھی اس کی آڑ میں حملہ ہوتا تھا تو آپ نے اپنے دو صحابہ کو بھیجا جاؤ وہ سارا فن سیکھ کے آؤ واپسی پہ بنائیں گے اور آگے آ کے دنگے کریں گے تو یہ بھی حضرت کے اندر آتا جی یہ فرماتے ہیں غزوہ احزاد میں وہ لوگ نہیں مجھے تھے مجھے دی جی دی تو وہاں پر سیکھنے کے لیے گئے تھے اس اسلحہ کو جو وہاں اس علاقے میں بنتا تھا اللہ اب نکلنے کا طریقہ بتایا کم فن فیرو سوبا سن جنگ کا اہم طریقہ کمانڈو کاروائی فن فیرو سوبا سن گوریلا جنگ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں جاؤ ایک آدمی دو آدمی تین آدمی مارو اور بھاگو سر کاٹو اور لے آؤ اور جاؤ چھپ حملہ کرو فن فروس بات یہ فن فروس بات پر تو قیامت تک کوئی پابندی لگائی نہیں تھا. اس کے لیے نہ جھنڈے کی ضرورت نہ تنظیم کی نہ اسٹیکر کی نہ بینر کی نہ اسٹال کی نہ کھالوں کی نہ کالوں کی بس تین آدمی گئے فن فروس بات ہو گیا مسئلہ جو پہلا مل طریقہ مل بتایا مل اس پر مل پابندی مل بھی نہیں لگ سکتی قیامت لگ سکتی ہے اللہ سے کہا رہا ہے اب یا تو یہ وہ کسی انگریز نے لکھا تھا کہ جتنا بھی کوشش کر لو تم کہ مسلمان جی بدل بدل کے بتاتا رہے گا کہ اب یوں کرو اب یوں کرو اب یہ نہیں اب یہ اب اس طرح نہیں اب اس طرح تو کہا اس قرآن کو پھر قرآن جلائے اٹھا اٹھا کے تو علما نے چھوٹے چھوٹے حافظ کھڑے کر دیے کہ ان کو بھی یاد ہے پھر کہا جلانے سے بھی کام نہیں چلتا پھر کہا کہ ان کا معاشی بائی کرو مولویوں کی روزی بند کر دو مولویوں کی روزی بند کر دو جو آدمی بخاری پڑھے مسلم پڑھے قرآن پڑھے وہ کلرک بھی نہیں لگ سکتا لگ سکتا ہے کہیں پر جا کے آپ جائیں کسی دفتر کے پاس مجھے علیم سے لے کے ونناس تک پورا قرآن آئے گا جاؤ جاہلات میں یار کلرک رکھ لو ہمیں چپراسی رکھ لو کہا نہیں چھٹی ساتویں پڑھی کہ نہیں के نہیں مجھے تو بخاری میں پہلی حدیث سے لے کے آخری حدیث کلیم اطانی خفیف اطانی السان تک ساری حدیثیں یاد ہے کہ جاؤ جائے بھائی چپڑا سی رکھ لو مجھے پوری پٹاوا شامی پہ نظر ہے اسلام کے تمام اصول مجھے پتا تو جاؤ جائے لاد اب ایک دوسرا آ جائے گا اسے لکھنا آئے گا نہ پڑھنا آئے گا نہ میں چھٹی پڑھ کے آیا ان کو نوکریاں نہ دو نیا نظام تعلیم لاؤ لاڈ میں کالے کا ہمارے بات ساتھی اس کو پڑھتے ہیں منہ کالے کا تو لاڈ منہ کالے کا نظام لاؤ اور اس نظام میں یہ پڑھنے والے بچے کافروں کے زیادہ محافظ بنیں گے بنسبت کافروں کے اللہ اکبر جب ایسی تعلیم شروع ہوئی تو عجیب منظر ہوتا تھا ایک انگریز افسر کھڑا ہوتا تھا اس کے پیچھے سارے ہندوستان پاکستان کے سپاہی کھڑے ہوتے تھے پانچ سو اور وہ انگریز افسر آتا تھا لاٹیاں مارو اپنے ان بھائیوں کو اٹھا کے مارنے والے اپنے لارڈ کا منہ کالا بہت زبردست نکلا اپنے بھائیوں کو مارنے انگریز ایک افسر کھڑا ہوا اور آ کے اسی علاقے کے سپاہیوں کو فوجیوں کو کہہ رہا ہے کہ مارو ان کو وہ گولیاں برسا رہے ہیں اکالاباد کے اندر کتنے گولیاں برسائی سر اپنے سپاہی تھے سر انگریز تو تھوڑے سے تھے, تھے پورے ضلع کے اندر ایک انگریز افسر ہوتا تھا اور اس کے نیچے سارے ہمارے مسلمان ہوتے تھے یا علاقے کے ہندو ہوتے تھے اور اس کے حکم پہ اپنوں کی کھالے اتار رہے ہیں مار رہے ہیں کوٹ رہے ہیں پیس رہے ہیں چلا رہے ہیں اللہ اکبر میں احرار والوں کے واقعات پڑھ رہا تھا جیلوں میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو یہ جو ان کے پڑھے ہوئے آئے ہیں نا یہ ان سے بھی زیادہ ان کے وفادات وہ تو پھر بھی کہیں تھوڑی بہت نرمی کر جاتے ہیں یہ تو کہیں نہیں کرتے اب ایم فل کیا ہوا ایک شخص ہے قرآن کا سورہ فاتحہ نہیں آتی کلمہ نہیں آتا کب ٹریڈ کیا ہوا ہے اس کو دین کی مبادیات پتہ نہیں یوں ظالموں نے قرآن ہم سے چھینا اس لیے کہ قرآن میں یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد نہ ہم غلام بن سکتے ہیں نہ ہم غریب ہو سکتے ہیں نہ ہم فقیر ہو سکتے ہیں اب مولویوں کا بھئی ہو گیا مولوی کیا کریں گے تو ایک طبقوں نے ایک, ایک طبقہ تو تھوڑا سا لڑ کھڑا گیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی تمہیں دوسری طریقے سے کھائیں گے نکاح پڑواؤ گے تو فیس لیں گے بچے کے کان میں آزان دلاؤ گے تو فیس لیں گے مرو گے تو تمہارے کفن کی فیس دفن کی فیس غسل کی فیس جنازے کی فیس پھر تیسرے دن کل کرنا ہے ورنہ تمہارا مردہ لٹکا رہے گا اس کی فیس پھر دسویں کی فیس چالیسویں کی فیس اٹھاسویں کی فیس جمعراتوں کی پھر گیارہویں کی اس نے کہا مزے ہو گئے ہمارے ایک بیتتی مدرسے کے طالب علم نے استاد سے پوچھا استاد جی کھاؤں گا کہاں سے اس نے کہا ملک الموت اسرائیل تیری روزی کے لیے پیدا ہو چکا ہے اس نے کہا جو کوئی بھی مرگا سے فاتیا سے کروں گا جد کرے گا تو سیزا بھی کرے گا جدو سیزا کرے گا, گا چلیما بھی کرے گا جدو چلیما کرے گا کوئی اور مر جاؤ گا کسی اور کو موت آ جائے گی روزی بند ہو گئی ان کی انہوں نے تو وہاں سے کھائی ہمارے علماء نے تبکل کیا انہوں نے کہا مردوں سے تو کھانا نہیں ہے اللہ سے کھانا ہے اور اللہ نے ایسی روزی دی ایسی روزی دی سبحان اللہ ہم نے آج تک کسی عالم کو جس نے اللہ کے لیے پڑھا ہو اور اللہ کے لیے دین کی خدمت کرتا ہو روزی کا محتاج نہیں دیکھا ہم نہیں دیکھ لوگ انگلیاں چبا رہے ہوتے ہیں گاڑی کہاں سے آئی ہے ہم کہتے ہیں جاپان سے آئی ہے یہ گھر کہاں سے لیا یہ کپڑے کہاں سے لئے ہم کہتے ہیں گنتے رہو گل مو تو بے اللہ نے روزی کھول دی نہیں بند کر دیا لیکن خارش کتنی سخت, جی سخت تھی, تھی لیکن علماء ڈٹ گئے الحمدللہ بیٹھے رہے قرآن کو تھام کے آج بھی قرآن موجود دل ہے اور ابھی حال ہی میں وہاں کی یونیورسٹی کے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی جب تک قرآن رہے گا کوئی پابندی کارگر نہیں ہو سکتی اس قرآن کو ہٹاؤ کسی طرح تو کچھ دن بعد اس قرآن کے خلاف کی مہم چلنے والی ہے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرو اس مجمے میں بیٹھا ہوا ہر شخص نیت کرے کہ اپنے بیٹوں میں سے یا بیٹیوں میں سے ایک کو حافظ بنائے گا پکا انشاءاللہ شاء اللہ چھڑا دو اسکولوں سے لے آؤ بچوں کو لے آؤ واپس اسکولوں سے لاڈ مکالے سے ہٹا کے ان کو لے آؤ مدرسے میں واپس روزی کی ذمہ داری اللہ تمہیں دیتا ہم کھا پی رہے اللہ کے فضل و گرم سے اللہ کا شکر حرام نہیں کھاتے لوگوں کے چندے کا پیسہ نہیں کھاتے اللہ کا فضل ہے اجتماعی اموال نہیں کھاتے اور اللہ تبارک و وطالعہ دیتا ہے روزی صبح بھی دیتا ہے شام بھی دیتا ہے رات بھی دیتا ہے ہر وقت دیتا ہے بہت دیتا ہے بعض دفعہ لوگوں کے ڈر سے دائیں بائیں کرتے تھے ہم اس روزی کو کہ یہ رکھ لیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے ورنہ تو اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں کہ کانوے بن سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے الحمد یہ فخر نہیں ہے یہ مالک کا شکر ادا کر رہا ہوں اس لیے کہ میاں یعقوب صاحب دارم جو بند کے ایک بزرگ تھے انہوں نے تین دن تک رات دن صبح روزہ رکھتے تھے اور عبادت کرتے رات بھی اور تین دن کے بعد خوش خوش آئے کہا کہ اللہ نے دعا قبول کر لی ہے کہ ان مدرسوں سے پڑھ کے جانے والا جو شخص اللہ کے لیے پڑھے گا پڑھائے گا اس کو روزی کی تنگی نہیں آئے گا کب کبھی نہیں ہونے سکتے جس کو آ رہی ہے وہ سوچے کہیں کہ نیت میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی کہیں راس کے اندر مبتلا تو نہیں ہو گیا کہیں کوئی حرام اور مشکوک کو تو شامل نہیں کر لیا اپنے مال کو پاک کرنے اللہ کی طرف سے روزی کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ بات کے ذہن میں آ رہی ہے تو فن پھر کیا ترجمہ کیا چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں نکلو یعنی گوریلا جنگ لڑو اور صحابہ نے لڑی ایک یہودیا تھی اس کا نام عصما تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی آپ نے ایک صحابی کو بھیجا جا کے برابر کر کے آگے سبحان اللہ اللہ, اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تانگ ٹوٹ گئی تھی آتے ہوئے تو اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بھی ٹھیک ہو گئی اور انعام دیاب بن اشرف تھا بڑی بدماشی کر رہا تھا ایک صحابی گئے کتاب برابر رافی بن قدیت تھا بہت زیادہ چڑھا جا رہا تھا یہودیوں میں سے ایک صحابی کے حساب صاف سفیان بن خالد رزلی تھا حضرت عبداللہ بن عنس مدینہ منورہ سے مکہ چل کے گئے اور پورے کمانڈو طریقے سے کاروائی کر کے اس کا تھر لا کے حضور کی خدمت میں پیش فرما دیا کہ یہ ہے یہ ہے فن فرو صبح چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور ایسے حالات آئیں گے کہ جب فن فرو صبحاتن والی جنگ لڑنی پڑے گی یہ جنگ نسبتاً آسان ہے زیادہ قربانی والی ہے اور زیادہ مؤثر ہے زیادہ طاقتور ہے اور قرآن نے جو کہا فقاتلو کلو امت الفری قفر کے اماموں کو قتل کرو تو اس پر بھی آیت اس پر عمل ہوتا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں جیسے بھی ہیں نام کے مسلمان صحیح ہم تو ہر مسلمان کی عزت و اکرام کرتے ہیں اگر وہ ان آیتوں کو اپنا ہدف بنا کے بیٹھے خدا کی قسم انہیں کسی کے سامنے سر نہیں چکانا پڑے گا ایسے لمبے لمبے لشکر پالے ہوئے ہیں اور کیا, کیا کیا کیا ہوا ہے اور ایک ایک سے ڈر رہے ہیں گھبرا رہے ہیں پریشان ہیں رو رہے ہیں اپیلیں کر رہے ہیں اللہ کہتے فن پھر بات کر کے تو دیکھو پھر تم کیسے ثابت ہوتے ہو ابھی ائی مجھ تم ایئی کی شموا آئی کہ ایک کیش بنا کے ایک لشکر بنا کے سارے کسے نکل کھڑے ہو جیسے فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا اب اب جب جانے لگیں گے تو کچھ لوگ منہ ہاں کریں گے سستیاں کریں گے اللہ تعالی ان کے بارے میں فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں وہ ان نام کم بستی اور تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو تاخیر کریں گے دیر لگائیں گے آج نہیں جا سکتے آج تھوڑا سا کام ہے گھر میں آج سرا مسئلہ ہے تھوڑا سا آج مثالا ہے تھوڑا سا آج فلاں ہے. ہے آج یہ ہے آج پیٹ میں درد ہے آج ٹی وی گھر میں اکیلی ہے سو بہانے کریں گے حالانکہ اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے اور یہ جنت جنت کی طرف جانے کو تیار نہیں مصیبہ پھر اگر تمہیں اس لڑائی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ظاہر طور پر شکست پہنچتی ہے فَالَا اللَّهُ تو وہ کہتے اللہ نے مجھ پہ بڑا انعام کیا کہ میں شہادت سے بچ گیا اسلم کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شریک نہیں تھا والا انہوں فضل من اللہ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت مل گئی فتح مل گئی پھر تم <سلام> میں سے کوئی وزیر بن گئے کوئی مشیر بن گئے ہر پھر آگے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے جناب وہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ دن وہ بابا آج لم تک تو وہ کہتے ہیں اس طرح سے کہ گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی نہیں تھی یا لئی سنی ہے کاش تم تم میں بھی ان کے ساتھ ہوتا فعفوز تو افوز افوزن تو میں بھی بڑی کامیابی پاتا اب ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ صاف صاف بتا دیا جائے کہ یہ جو رسولوں صدیقوں شہادا کے ساتھ شامل ہونا ہے ہمیں کوئی شارٹ کٹ رستہ بتا دیا جائے مختصر رستہ بتا دیا جائے لمبی زندگی ہے شیطان ہے نفس ہے کبھی وہ ہمیں بھڑکائے گا کتنی راتیں ہم اپنی گناہوں سے بچائیں گے کتنے دن گناہوں سے بچائیں گے کوئی شارٹ کٹ رستہ ایسا بتا دیجیے کہ ہم جنت میں بھی چلے جائیں اللہ تک بھی پہنچ جائیں تو اللہ نے فرمایا لے لو شارٹ کٹ رستہ بس لڑے اللہ کے رستے میں اللہ وہ لوگ یشرون الحیات دنیا بل جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دو جو چیز بیچ دی جاتی ہے وہ اپنی ملک میں رہتی ہے یا ملک سے نکل جاتی ہے نکل جاتی ہے اس دنیا کی چیزوں کو اپنی ملک سے نکال دو اور آ جاؤ کتال کے میدان میں تم آخرت کے خریدار ٹھیکے دار بن جاؤ گے بات سمجھ نہیں رہے. اشارہ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ جو آدمی کسی چیز کا خریدار ہوتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب جب ہم نے آخرت خرید لی ہے تو ہم تو آخرت کے مالک ہو گئے مثلا یہاں ایک کینٹین لگاتے ہیں میں جاتا ہوں مجھے پیسوں سے کھانا ملتا ہے اب جو کینٹین کا مالک جائے گا اسے لائن لگانی پڑے گی وہاں پر اسے لوکر سے کہنا پڑے گا میں آ سکتا ہوں اندر کہنا پڑے گا اسے وہاں ٹوکن لینا پڑے گا اسے پیسہ دینا پڑے گا وہ تو جائے گا سیٹوں کی طرح پتیلے کے اوپر سے یوں چھکن ہٹائے گا اپنی مرضی سے موٹی موٹی بوٹیاں نکالے گا پلیٹ میں ڈالے گا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھانا شروع کر دے گا اللہ کہتا ہے یہ اور باتیں ہیں کچھ لوگ میدان حشر میں لائنے لگا کے کھڑے ہیں کچھ حساب دے رہے ہیں کچھ وہاں پریشان کھڑے ہیں تو آ کر مالک بن گیا اب تو آئے گا اور مزے سے کدھر جائے گا چلا جائے گا جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں گے تو خریدار ہے تو تو خرید چکا آخرت کو. تیرے لیے کیا پریشانی تیرے لیے کیا ڈر تیرے لیے کون سا ٹوکن کون سا حساب کون سا کتاب کون سی پریشانی تو نے تو دنیا بیچی گندی دنیا بیچی اور اچھی آخرت لے لی تو حیض اور نفاست والی لڑنے جھگڑنے والی بیوی کو چند دن کے لیے چھوڑا تو حوروں کا مالک بن گیا اور یہ بیوی بھی تجھے وہاں ملے گی پہلے سے اچھی حالت میں ملے گی اور تجھ سے وہاں پر لڑے گی بھی نہیں تو نے یہاں دنیا کا کھانا چھوڑا جو پیٹ میں درد کرتا تھا تجھے جنت کے کھانے مل گئے تو نے یہاں دنیا کی عزتوں کو چھوڑا تجھے آزاد کی عزتیں مل گئیں تو نے یہاں کے آرام کو چھوڑا تجھے وہاں کا آرام مل گیا توں نے گٹیا چیز دے کر آلرائی کو خرید لیا سے زیادہ اچھا سولہ کرنے والا اور کون ہوگا کیسا لفظ ہے اللہ تبارک بات ہی سمجھا دیتا ہے کسی تاجر سے یہ خریدنا بیچنا کیا ہوتا ہے جو کہ پورا علاقہ آدمی خرید لے تو اس خریدی ہوئی جگہ پہ اس کے اختیار کتنا بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کو عنایتوں کی سمجھ آئے گی صحیح طرح سے اللہ دین الحیات دنیا بلاخرہ جو بیچ دیتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں اب کیا یا اللہ کامیابی کیسے وہاں تو آدمی مر جاتا ہے جو مر گیا ختم ہو گیا فرمائے نہیں وہ قاتل فی سبھی اللہ جو اللہ کے رسے میں لڑے گا قتل کر دیا جائے گا او یا غلب ہو جائے گا فصوفی اجرا عظیم تو ہم اسے اجر عظیم اطا فرمائیں گے اب یا اللہ دل تو جا رہا ہے لڑنے پہ مجبوریاں ہیں فرمایا کہ اپنی مجبوریاں نہ دیکھو کسی اور کی مجبوری بھی دیکھو کون کون تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے آنکھ بہار اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کی آہوں کو قرآن کی آئت بنا کے ہم سے مطالبہ کیا کہ آپ تو نکل آؤ مظلوم ماؤں بہنوں بیٹیوں کے آنسوں کو قرآن نے اپنی آئت بنا کر ہم سے منت کی کہ اب تو نکل جاؤ اب بھی کوئی نہ نکلے اللہ کی بات نہ مانے تو پھر کیا کہا جائے گا اس کے بارے میں کیا ہو گیا کیا ہو گیا تمہیں تم تو ایسے نہیں تھے کہ تمہیں اللہ کہے اور نہ نکلو تمہیں مظلوموں کی چیکو پکار سنائی دے اور تم یہ کہو کہ یہ دیہ وہ دیہاتی وما لگ تمہیں کیا ہو گیا لات قاتل نفی سبیل اللہ تم نہیں لڑتے اللہ کے رستے میں بل مت ذافین رزال اور کمزور کمزور مرد عورتیں اور بچے اللہ دینا جو کہتے ہیں ربانہ آخری الفریعت کہ یا اللہ ہمیں نکال دے ان بچیوں سے جن کے رہنے والے ظالم ہیں وجہ دم کا ولییا اور اللہ بنا دے ہمارے واسطے بھیج دے ہمارے واسطے کوئی حمایتی وجاللہ مل کا نصیرہ اور بنا دے ہمارے لیے کوئی مددگار مظلوم مسلمان بچے عورتیں جن کو جلایا جا رہا ہے جن کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں جن کو آج میں دھکیلا جا رہا ہے تم کیا ہو گیا کہ تم ان کی مدد کے لیے بھی نہیں جاتے آج کسی دیکھو کشمیر کا جہاز کہتے ہیں ایجنسیوں کا جہاز تمہیں وہاں کے روتے بچے نظر نہیں آتے بلکتے بچے نظر نہیں آتے قرآن کی آئے نظر نہیں آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی الزام لگاؤ کہ وہ تو فرون کی گود میں پلے تھے انہیں کے آدمی لگتے ہیں آکر بنی اسرائیل کو مروانے کے لیے پیچھے آگئے گئے اور مجاہدین کی کوئی مدد کرے نہ کرے آپ جہاد کو دیکھو کہ کن مقاصد کے لیے ہو رہا ہے آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ کون مدد کرے گا کون نہیں کرے گا اور اس سے کسی چیز کی شری غیر شری ہونے پہ کیا فرق پڑتا ہے کوئی شرائط میں سے ہے یہ کہ فلاں کی امداد قبول کرنی ہے اور فلاں کی نہیں کرنی فلاں کی امداد پاک ہے اور فلاح کی امداد ناپاک ہے فلاں اطلیہ ٹھیک ہے اور فرا قاتل ٹھیک نہیں ہے ان چیزوں میں گے تو مظلوم تو رل جائیں گے قرآن تمہیں مظلوموں کی پکار سناتا ہے اگر تم میں غیرت ہے تو تمہاری بہن کسی کافر کے پاس نہیں ہونی چاہیے اگر تمہارے پاس غیرت ہے تمہارا بچہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے کتاب فتاوا شامی میں اور تمام پتاوا میں لکھائے کہ مسلمان کے خون کا قطرہ جو کافر گراتا ہے روح زمین کے تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس خون کے قطرے کا حساب چکائے اور بدلہ لے جا ایک ایک عزت کا حساب یہاں تک لکھا ہے بتا شامی میں کہ اگر کوئی مسلمان بچی گرفتار ہو جائے مشرق سے لے کے مغرب تک کے مسلمانوں پہ اس کا چھڑانا فرض عین ہو جاتا ہے چھا اب ہم یہ دیکھ کریں کہ کون مدد کر رہا ہے کون نہیں کر رہا کون سا ایجنسی والا ہے کون سا بغیر ایجنسی والا ہے کون سا پلا ہے سارے لوگ شرارتی کارڈ بناتے ہیں سرکاری اداروں سے جا کر تو ایجنٹ بن جاتے ہیں کیا پاسپورٹ بناتے سرکاری ادارے سے جا کے ایجنٹ بن جاتے ہو اپنی گاڑی کے رجسٹریشن کراتے ہو ایجنٹ بن جاتے ہو اپنے مکان کے ٹیکس دیتے ہو جا کے ایجنٹ بن جاتے ہو جب سڑک پہ چلتے ہو ہر دو پانچ کلو پہ ٹور ٹیکس پانچ روپے دے کے جاتے ہو ایجنٹ بن جاتے ہو کسی کے پھر اگر کسی سے کوئی مدد لے بھی تو یہ اللہ نصرت ہے کہ اللہ نے کسی کو مدد کے لیے کھڑا کیا اس سے جہاد کی مشروعیت پہ کیا فرق پڑتا ہے عجیب لوگ ہیں پتا نہیں نہ قرآن میں غور کرتے ہیں نہ عجیب میں غور کرتے ہیں صرف جہاد اور مجاہدین الزام لگانا یہ وقت کی ایک ضرورت بن اب اللہ تعالیٰ نے ایک لکیر کھینچ دی ایک لکیر کھینچ دی کہ دو طبقے ہو جاؤ ایک طبقہ مسلمانوں کا جو اللہ کے لیے لڑے گا مسلمان وہی ہے جو اللہ کے لیے لڑتا ہے جو اللہ کے لیے نہیں لڑتا وہ شیطان اور تعاون کے لیے لڑتا ہے اور انہیں کا مددگار بنتا ہے اللہ دین ان عنایتوں کو کھول کے پیے اللہ دین آمن جو لوگ ایمان والے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رستے میں لڑنے والے کون ہیں ایمان ان کا ایمان ہے تو لڑتے ہیں نا اب ان کے ایمان پہ تو انگلی نہ اٹھاؤ کہ ان کا ایمان نہیں تھا ویسے چلے گئے اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں ایمان والا کون ہوگا جو اللہ کے رستے میں لڑے گا اور اللہ کے رستے میں کون لڑے گا جو ایمان والا ہو گیا ایمان اور قتال لازم مزدوم ہو گئے کہ نہیں ہوگئے ایک روایت میں آتا ہے جہاد حکم ایمان حکم ایمان حکم جہاد حکم تمہارا جہاد تمہارا ایمان ہے تمہارا ایمان تمہارا جہاد ہے اللہ کے نبی سے پوچھا سب سے اصمل ایمان کس کا ہے فرمایا جو جان سے لڑے اور جان جان بھی تھے اور مال بھی تھے تو ایمان اور جہاد کب کھڑے ہوئے ہیں ایمان جہاد سے الگ نہیں ہو سکتا اور جہاد ایمان سے الگ نہیں ہو سکتا اور قرآن کی سی سوائے اس بات کو سمجھا دی اللہ دینہ آمنو جو لوگ ایماندار یو قاتلون پی سبیل اللہ وہ اللہ کے رسے میں لڑتے ہیں وہ اللہ دینا جو لوگ کافر ہیں یقاتلون فی سبیل تعبت وہ شیطان کے رسے میں لڑتے ہیں بس تم لڑو اولیاء الشیطان شیطان کے یاروں سے ان نئی دشانی بے شک شیطان کا مطلو فریب کا نظفا کمزور ہے جو لوگ تاغت کے لیے لڑیں تاغت کہتے ہیں شیطان کو طاغوت کہتے ہیں ہر اس طاقت کو جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو تاحود کہتے ہیں ہر اس قوت کو جو اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہو تاحت کہتے ہیں ہر اس طاقت کو جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہی ہو اور طاغوت کہتے ہیں ہر اس سردار کو جس کے گرد لوگ جمع ہو کر کفر کرتے ہیں سناتی عربوں میں کاہن کو طاغوت کہتے تھے جو آدمی یہ نجومی ہوتے تھے نا اور بتاتے تھے حالات کہ تمہارا ہاتھ کی یہ لکیر یہ کر رہی ہے تمہاری وہ لکیر یہ کر رہی ہے پھر کسی کے ہاتھ میں بلیڈ لگ گیا تو جا کے سوچا حضرت اب اس لکیر کا کیا ہوں تمہیں تو پتا نہیں چلتا کسی نجومی صاحب کو اور نجومی دوسروں کی عمر بتا رہے ہوتے ہیں خود رستے میں مرے ہوتے ہیں ہندوستان کا سب سے بڑا مجومی تھا وہ کہتا تھا میری عمر ساڑھے تین سو سال ہے اور چالیس سال کی عمر میں جہاز کے حادثے میں مارا گیا تو اربوں میں یہ بڑے ظالم ہوتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا تاحوت کیونکہ وہ اللہ کے خلاف لوگوں کو اپنے گر جمع کرتے تھے تاغت کے तो जो भी گئے تو جو بھی کسی تاحوت کے لیے گن اٹھائے گا اٹھائے گا وہ مسلمان رہے گا فرمایا جو کافر لوبنا وہ لڑتے ہیں فی صویل تاوت تاوت کے راستے میں تعبوت کے لیے تعوت کے حکم پر دجال کے حکم پر شیطان کے حکم پر ان طاقتوں کے حکم پر جو اللہ کے خلاف کھڑی جو اسلام کے خلاف کھڑی جو مسلمان کے خلاف لڑ جو ان کی طرف سے ہو کر لڑے گا وہ کفر کی طرف جل جائے گا مسلمانوں لڑو شیطان کے ولیوں سے شیطان کے یاروں سے یا اللہ کیسے لڑیں گے یہ خود اتنے طاقتور پھر ان کے پیچھے شیطان جیسی طاقت ہم کیسے لڑیں گے فرمایا میں امن کہید شیطان ہی شیطان کمزور ہے اس کا مکر بھی کمزور اس کی طاقتیں بھی کمزور اور سب سے بڑی وجہ ان کی کمزوری کی ہے کہ یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں ان کو شوق ہے زندہ رہنے کا جس کو زندہ رہنے کا شوق ہو وہ کبھی ان سے نہیں لڑ سکتا جن کو مرنے کا شوق ہو چنانچہ یہ کبھی بھی مقابلہ قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا الم تارا اب क्या आपने नहीं देखा نہیں लोगों ان لوگوں کو کیل الحمد جن سے کہا گیا अपने کپو को دیا تم اپنے ہاتھوں کو پڑھتے رہو وہ آٹھ اور زکات دیتے رہو یہ مکہ کے مسلمان تھے حضرت سے پہلے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے تو حکم ملتا تھا بالکل لڑنے کی اجازت نہیں ہے ابھی بس نمازیں پڑھو ز اور شریعت دین کو سیکھو پلما قطبہ علی القتال پھر جب ان پر فرض کر دیا گیا لڑنا اذا فریقم من تو ایک جماعت ان میں سے یک شون لوگوں سے یوں ڈرنے لگی کہ خطیا اللہ جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے او اشدہ خسیا یا اللہ سے بھی زیادہ سخت ان سے ڈرنے لگی وقالو اور کہنے لگے ربنا نا لیما کتب القتال یا اللہ تو نے ہم پہ لڑائی کیوں فرض کر دی لولا لا تنا کیوں نہیں آپ نے ہمیں مہلت دی الاجن قریب قریبی مدت تک اللہ نے فرمایا کتنی مہلت چاہیے المتاؤ دنیا کلیل دنیا کا سارا نفا ہی تھوڑا تو میں سو سال بھی چھوڑ دوں تو پھر بھی تھوڑا ہزار سال چھوڑ دوں پھر بھی تھوڑا جس آدمی نے اسی سال کی عمر گزاری ہو اسے ایک منٹ کے اندر تکلیف آ جائے تو پچھلی ساری زندگی اسے بھول جاتی ہے تو دنیا کا نفر تو ویسے ہی تھوڑا ہے خیر بل آخرت اور آخرت بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرے ولا تجلا منا فتیلہ اور تم پر ایک داگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اس دنیا کو چھوڑو لڑ کے آخرت میں آؤ پھر دیکھو رب کی نوازشیں رب کے مزے کیا اس دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہو عیسائیت پر بھی غور فرمائیں یہ بھی ہمارے حالات پر منطبق ہوتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی ہم بعد میں جی کریں گے تو جب بعد میں جی ہاد تو پھر کہیں گے اللہ آپ کیوں جی ہاتھ کر دیا اب تم لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے اس لیے تیاری ہونی چاہیے ائی نام تکون تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے یدر مئو مو تمہیں پکڑ لے گی ولو فی برو جم مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے وہ ان تصب ہوں حسن یہ ایسے منافق لوگ ہیں کہ انہیں جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے یقول اادا من ان دلہ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ان تصب ہم سیا اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے یقول او من اند کہتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کی طرف سے ہے نعوذ باللہ من بلّہ کل کلن عندّہ آپ فرما دیجیے ہر چیز اللہ کی طرف سے آج کہتے نہیں کہتے یہ ساری مصیبتیں ان مجاہدوں کی وجہ سے آ رہی ہیں لوگ ہمیں امداد بھی دیتے ہیں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں یہ بس الزاد الجیہاد کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ساری دنیا ہماری دشمن تو منافق کہا کرتے تھے اے نبی ساری مصیبتیں آپ کی وجہ سے آئی ہیں اگر آپ لڑائی کی بات نہ کرتے نہ مکہ والے ہم پہ حملہ کرتے نہ یہودی ہمیں ستاتے ہم دنیا میں امن چین کی زندگی گزار کے جانوروں اور کتوں کی موت مر جاتے یہ آپ نے لڑائی کی بات کر کے ہمیں پریشان کر دیا ہمیشہ سے نبی پر اور نبی کے وارثوں پر یہ الزام لگتا رہا میں کہتا ہوں اگر یہ الزام سچا ہے تو جہاد کی دعوت ہم تو نہیں دے رہے دے رہا ہے پھر قرآن کو ملزم بناؤ گے کسی اور کو تو نہیں بنا سکتے بلا فرما دیجیے کلم بن احمد اللہ سب کچھ اللہ کی طرف سے فمالی ہا القوم تو کیا ہو گیا اس قوم کو لا خمون حدیثہ یہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پھٹکتے یہ بات کو سمجھ لے اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی موت کا وقت مقرر ہے پھر کیوں اللہ بار بار کہہ رہا ہے نکلو نکلو نکلو لڑو لڑو لڑو اور یہ گھر بیٹھے ہیں کیا گھر بیٹھ کر یہ موت سے بچ جائیں گے ماںب حسن دن اے انسان تجھے جو بھلائی بھی پہنچتی ہے فمین اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وَمَا امن سیاح سَيِّئَةٍ اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تیرے اپنی طرف سے تیرے گناہوں کی شامت ہوتی ہے رسولہ اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے وہ کفاب اللہ شہیدہ اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا میں رسولہ جو اطاعت کرے گا رسول لیے آپ بیٹھ کے روتے رہیں کہ یہ بھاگ گیا وہ چلا گیا وہ مرتد ہو گیا وہ منافق ہو گیا آپ کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی رونے کی آپ نے پیغام پہنچا دیا بات پہنچا دی مانے نہ مانے اکثر نہیں مانتے نہ مانے سارے نہیں مانتے نہ مانے آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رہیں ان کے آنے جانے پہ نظر رکھی تو کُڑ کڑ کے ختم ہو جائیں گے آپ اس لیے آپ ان کے آنے جانے پہ نظر نہ رکھے اپنے کام پہ نظر رکھے میں ان منافع کی حالت یہ ہے یقولا کہتے ہیں تا اتن لگ ابھی ہم تو آپ کے فرما بردار ہیں بس آپ کی اطاعت کریں گے برازو جب آپ سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں تو رات کو مشورہ کرتی ہے ایک جماعت ان میں سے غیر اللہ تقول اس بات کے خلاف جو آپ نے کہی تھی ول تمارو یہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کے راتوں کے مشورے لکھتا رہتا ہے سارے <تس> فارضان آپ ان سے پرواہ نہ کیجیے دل نہ دکھائیے کتنے آگے کان میں بتایا رسول اللہ وہاں پانچ منافق بیٹھے ہیں سازش کر رہے ہیں اب آپ کو صدمہ ہو گیا وہاں تین آج چھپے ہوئے ہیں آج وہاں جگہ چھے جمع ہیں آپ کے دل کو صدمہ فارثان توجہ نہ کریں ان کی طرف وہ توکل اللہ اللہ پر بھروسہ کریں وہ کفا بلّہ وکیلا اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ان آیتوں میں آپ غور کریں تو جماعت بنانے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں کہ جماعت کیسے مضبوط ہوتی ہے اگر جماعت ان وسوسوں میں وہموں میں آنے جانے والوں کی باتوں میں اور ہر جانے والے کی ٹو میں پڑی رہے تو پھر جماعت کیا بس تم یکسو ہو کے اپنے اللہ کے دین کا کام کرو تم مجتمع اور کٹھے رہو پھر اللہ تبارک بتارا نتائج لے کر آئے گا آپ اللہ تدبر القرآن کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے وَلَوْ كان من عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ قرآن اللہ کی سوا کسی کی طرف سے ہوتا لَوَ جَدُوْ فِي اختلافاً كثيرا، تو یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف باتیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ من الْأَمْنِ اور جب ان لوگوں کے پاس آتی ہے کوئی بات امن کی ابل خوفی یا ڈر کی اذا بھی تو اسے مشہور کر دیتے ہیں بہت بڑا عقری راز بتا دیا کہ خبروں پر پابندی لگاؤ سمسر کرو ہر شخص کو ہر خبر نہ اڑانے دو صحابہ میں سے ایک شخص کو بھیجا گیا کافروں سے خراج لینے کے لیے ان کے علاقے میں جدیا ان کے علاقوں میں زکوات لینے کے لیے جہاں مسلمان تھے مسلمانوں کے پاس زکات انہوں نے سوچا اللہ کے نبی کا نمائندہ آ رہا ہے تو ذرا استقبال کریں وہ سارے تلواریں لے کے اور اپنی گنے جو زمانے کا اصل لے کے باہر آ گئے یہ صاف گئے انہوں نے کہا تو مجھے مارنے کے لیے آئے یہ بھاگ کے واپس اور آتے ہی کہا کہ